السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹوں کا کی من, شرور ومن سیاد اعمالنا من اللہ فلا مرکزی أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعدها إن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل موضثة بدعة وكل بدعة ضلالة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 قد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يوالفون امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم قال حميد تيليفون میسج پڑھایا گیا سینکڑوں افراد کے گروپ میں چلا اور چلتا رہتا ہے اس کا ایک جملہ یہ تھا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن یہ سوال نہیں کرے گا کہ ہاتھ سینے پر باندھے یا ناف کے نیچے بلکہ یہ سوال کرے گا کہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی یہ میسج کئی وجہ سے باطل ہے اور ناقابل قبول ہے نمبر ایک اس میں اللہ تعالی پر قول بلا علم اللہ تعالیٰ کیا سوال کرے گا اور کیا نہیں کرے گا بلا دلیل اللہ رب العزت کی طرف ایک بات منسوخ کی گئی ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو بات بھی منسوخ کی جائے وہ پوری بصیرت کے ساتھ کی جائے ہم نے بعض دکانوں میں یہ پوسٹر لگے ہوئے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے فرماتا ہے تو یہ کر دے اور میں وہ کر دوں گا سب جھوٹ کا پلندہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں فرمایا اور اس میں بہت سی باتیں عقیدے کے خلاف اسی طرح یہ میسج کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن یہ سوال نہیں کرے گا کہ ہاتھ کہاں باندھے بس یہ سوال کرے گا کہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی کہ بلا علم اللہ تعالی کی طرف ایک بات منسوب کی گئی ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ کوئی حوالہ ہے اور نہ ہی کوئی حقیقت اس لحاظ سے یہ باطل ہے اور اس لحاظ سے بھی اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تحقیر کی جا رہی ہے اسے بے اہمیت اور بے قدر بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور سنت کا استخفاف اور اسے چھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ بات بھی حقیقت کے خلاف ہے اور دلیل کے خلاف سور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوٹی نہیں ہو سکتی جس طرح آپ کی ذات بلند و بالا ہے اور بڑی ایک عظمت اور رفت شان پر قائم ہے اسی طرح آپ کے فرامین بھی آپ کی سنتیں بھی بلند و بالا ہیں عظیم ترین ہیں اور انتہائی اونچے مقام پر فائز ہے علیہ السلام کی کسی سنت کو چھوٹا جاننے والا در حقیقت آپ کی ذات کو چھوٹا جانتا ہے کسی سنت کی تحقیر کرنے والا در حقیقت آپ کی ذات کی تحقیر کر رہا ہے ہم عہد الحدیث کا یہ عقیدہ ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عظیم ہے اور کوئی ذات آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی بلکہ پوری کائنات ایک طرف ہو اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہو تو پوری دنیا مل کر بھی اللہ کے پیارے بیمبر کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی اسی طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک طرف ہو اور مقابلے میں پوری دنیا کا کوئی قول آ جائے کوئی عمل آ جائے تو وہ قول و عمل اللہ کے پیارے بالعمر کی سنت کا اور آپ کے فرمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے لا و خدم و بین اللہ و رسول اللہ رسول کے رسول سے آگے کسی چیز کو نہ لے جاؤ سب سے آگے انبار اس کے رسول کے فرامین ہیں اور اللہ سے ڈر جاؤ وآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم در حقیقت آپ کی سنت اور آپ کے فرامین کی تعدیم خیر الحدی حدی و محمد ان صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے معنیٰ طریقے تمہارے سامنے بہت سے آئیں گے مگر تم اس بات کو سمجھ لو اور پہچان لو کہ سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جو بھی میسج ہے اس میں نبیر اسلام کی سنت کی تحقیق کی جا رہی ہے وہ یار نماز میں قیام کی حالت میں جو آپ کی کیفیت ہے اور جو آپ کا عمل ہے اسے جاننے کی ضرورت نہیں بس نماز پڑھو یہ کیسے ممکن ایک انسان نماز پڑھے اور اسے نماز کا طریقہ معلوم نہ ہو نبیر اسلام کے اس فرمان کا کیا معنی ہے سلو کما تو مونی بالکل ویسی نماز پڑھو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا معنی ہے کہ فی دمن تم فتح کما کم معلوم کہ جب تم امن میں ہو اور بالکل بے خوف ہو پھر تم پر فرض ہے کہ بالکل ویسی نماز پڑھو جیسی تمہیں تعلیم دی گئی ہے جیسی تمہیں سکھائی گئی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ کو نماز سکھاتے اور صحابہ اپنے دور میں باقاعدہ اپنے شاگردوں کو نماز سکھاتے اور نبیر اسلام کے طریقہ نماز کی اتباع بہت زیادہ فضیلت اور خیر و برکت کا باعث ہے حدی سے امت ابو رضی اللہ عنہ نبی اسلام سے روایت کرتے ہیں کرتی سرسائی کی حدیث ہے آپ کا ارشاد گرامی من توضہ کما امیرا مسلح کما امیرا فرح ما تقدم من منظمبے جو شخص ہمارے طریقے کے مطابق وزو کر لے اور پھر ہمارے طریقے سے نماز پڑھ لیں ہمارے طریقے سے وزو کر لیں اور ہمارے طریقے سے نماز پڑھ لیں اللہ تعالی اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا یہ فضیت اور یہ عظمت اور یہ خیر و برکت نبیر اسلام کے طریقے کی اتباع کی ہے اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ لوگوں کو مسنون نماز بتائی جائے اور سکھائی جائے تاکہ لوگ سنت کے مطابق نماز ادا کر کے اس شرف کو حاصل کر سکیں کہ اس سے سابقہ گناہوں کی بخشش حاصل ہوتی ہے لیکن سنت سے دور کیا جا رہا ہے ایک سازش کے تحت بجائے اس کے کہ لوگوں کو بتایا جائے آپ کا قیام کیسا تھا ہاتھ باندھنا کیسا تھا جڑ سے اس بات کو ختم کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ہاتھ باندھنے کا سوال نہیں کرے گا کہاں باندھے یا کہاں نہیں باندھے بلکہ صرف نماز کا سوال کرے گا نماز کی حقیقت کیا ہے جب تک نماز کے سارے اعمال پر اللہ کے پیارے بے عمبر کی سنت کو قائم نہ کیا جائے قیام کیسا ہو رگو کیسا ہو سجدہ کیسا ہو تشہد کیسا ہو ان تمام چیزوں کو مجموعہ تو نماز ہے نا جب تک ان تمام چیزوں کو درست نہ کرنا تو نماز کیسے قابل قبول ہو سکتی اللہ رب العزت آپ کی نماز نہیں دیکھتا بلکہ نماز میں ان سارے امور کو دیکھتا ہے کس نے سجدہ کیسا کیا میرے بےحمبر کے طریقے سے کیا یا نہیں کیا رگو کیسے کیا قیام کیسے کیا میرے پیارے بےحمبر کی اتباع کی یا نہیں کی ہر چیز کو دیکھا جاتا آپ عقل اپنے معاشرے میں دیکھ لیں آپ کو کوئی مکان خریدنا ہو اور کسی مکان پر آپ کا سودا بن جائے کیا باہر کھڑے کھڑے سودا کر لیتے ہیں مکان تو ہے نہیں, آپ اندر جاتے ہیں ایک ایک کمرے کو دیکھتے ہیں کچن دیکھتے ہیں باتھ روم دیکھتے ہیں ساری چیزیں آپ کے معیار کے مطابق ہوں پھر آپ سودا کرتے ہیں آپ نے گاڑی خریدنی ہو کیا کھڑے کھڑے سودا کر ہیں گاڑی تو ہے نہیں اس کا انجن چیک کرتے ہیں اندر باہر سے ہر چیز دیکھتے ہیں پھر سودا کرتے ہیں یہ معاملہ تو آخرت کا معاملہ ہے اللہ پاک فرماتا ہے لقت کام المفی رسول اللہ اس وقت الحسن تمہارے لیے رسود اللہ اس وحسن صلی اللہ علیہ وسلم رسود اللہ وسلم اس نمونہ ایسا نمونہ کہ ہر معاملے میں کی پیروی کرنی ان کی اتفاع کرنی ایسا نمونہ ہے تو نمونہ ہونے کا کیا ماننا ہے اگر آپ کی اتفاق نہ کی جائے آپ بھی دنیا کے کاروبار کرتے ہوں گے اور دنیا کے ان کاروباروں میں نمونے کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں جو سینٹل آپ دیتے ہیں کہ اس کے مطابق میں ہزار بیس تیار کر دو دس ہزار تیار کر دو تو اس سیمپل کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں دنیا کی تجارت میں آپ کا آڈر تیار ہو جائے اور وہ مال آپ کے نمونے کے مطابق نہ ہو اس سیمپل کے مطابق نہ ہو تو آپ قبول کرتے بڑے بڑے آرڈر فیل ہو جاتے ہیں کہ ہمارے سیمپل کو پورا نہیں کیا گیا حالانکہ یہ دنیا کی چنٹکوں کی تجارت ہے اس میں سیمپل کی ایک حیثیت اور ایک مقام ہے حضار عزت نے بھی ہمارے ساتھ تجارت کی ہے یا عامن الذین الحکم اللہ تجا دن تجارت جی من عذاب علیم یا ایمان بالو آؤ تمہیں ایک تجارت کی نشاندہی کروں یہ تجارت بتاؤں جو تمہیں میرے دردناک عذاب سے بچائے گی یہ دنیا کی تجارت نہیں ہے جس سے چند ٹکوں کی منفعت حاصل ہوتی ہے بلکہ یہ آخرت کی تجارت ہے جو تمہیں اللہ کے دردناک عذاب سے بچائے گی اس تجارت کی ذرا عظمت پر غور کرو جن تکوں کی تجارت سیمپل کی تعمیل نہ کرنے پر فیل ہو جاتی ہے اور یہ وہ تجارت ہے جس کے بدلے کہ گردن جہنم سے آزاد ہوں گی جنت حاصل ہوگی آخرت کی تجارت تو یہ سیمپل کے بغیر ہی چل جائے گی کوئی اس کی اہمیت نہیں یا کوئی اس کی حیثیت نہیں نہیں جب تک ایک ایک عمل میں اس سیمپل کو پورا نہ کیا جائے اور اس کی تعمیل اور تکمیل نہ کی جائے اس وقت تک آخر کی تجارت کامیاب نہیں ہو سکتی یہ سیمپل اللہ کی طرف سے آیا ہے یہ نمونہ اللہ کی طرف سے آیا ہے جب تک اس کی پیروی نہیں کرو گے اپنا ہر ہر عمل اس کے مطابق نہ بناو گے اس وقت تک یہ تجارت جو آخر آخرت کی تجارت جس کے بدلے جنت النعیم حاصل ہوگی کیسے قابل قبول ہو سکتی پھر دین کا معاملہ ایسا ہے کہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی بجائے اپنے آپ کو جھکا لو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے سامنے سور کریم تو رسلم اس حسنہ ہے ہر معاملے میں تو نماز میں دیکھا جائے گا کہ آپ نماز میں کیسے کھڑے ہوتے تھے اور ہاتھ کہاں باندھتے تھے بڑی سراحت کے ساتھ روایات موجود ہے صحیح نے خزیمہ میں اللہ صدر ہی کے الفاظ کہ آپ سینے پر ہاتھ باندھتے احمد میں اللہ صدر ہی کے الفاظ ہیں گول بتائی کی روایت ہے رضی اللہ نے یار سینے پر ہاتھ باندھتے تھے صحیح بخاری میں اللہ سران ہی کے الفاظ ہیں کہ اپنا دایا ہاتھ بائیں بازو پر رکھتے یہ <تصفح> بازو ہے بائیں بازو پر رکھتے تھے بازو پر ہاتھ رکھ کے نیچے لے جا کر دکھاؤ جھکتے جاؤ گے ہاتھ نہیں بندے گا جب تک سینے پر بازو پہ ہاتھ رکھیں گے تو سینے پر ہی ٹکیں گے نیچے نہیں جائیں گے جکتے جاؤ گے جھکتے جاؤ گے رخو کی شکل اختیار کر لو تو نیچے ناک کے نیچے جا کر ٹکے گے تو صحیح بخاری کی حدیث بھی سر ہی ہے سینے پر ہاتھ باندھنے پر درارت کر رہی ہے سنت تو ثابت ہے اس اس کی ائی معیوب عمل ہے اور ویسے بھی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہاتھ سینے پر باندھے جائیں کیونکہ سینہ اخلاص کا مرکز ہے سینے میں دل ہے دل تقوی کا مرکز ہے نبیر اسلام کا فرمان اور تخوہ ہا ہونا تخوہ یہاں ہے اپنے سینے کی طرف دل کی طرف اشارہ کر کے فرماتے کہ تقوی یہاں پر ہے اور نماز ایک, ایک عظیم عبادت کی انجام دہی ہے اس میں مبارک جگہوں پر مقدس جگہوں پر ہاتھ رکھنا یہ عین تقبہ ہوگا اور عقل کے تقاضوں کے مطابق ہوگا ناخ کے نیچے جو بھی خطہ ہے یہ غلاصوں کا ڈھیر ہے یہاں مختلف تھیلے ہیں غلاستوں کے تو کسی عبادت کا تصور غلازت پہ کھڑے ہو کے کیسے ممکن آپ کسی بادشاہ سے بات کرنا چاہیں اور کہیں کہ میری شرط یہ ہے کہ اس گٹر کے ٹکر پہ کھڑے ہو کے میری بات سنو عقل کے تقاضوں کے مطابق ہے تو نماز میں آپ بلاح العرمین سے مناجات کر رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ ایسے مقام پر ہو جہاں پیشاب کے تھیلے ہیں تو یہ کیسے قرین ادب ہے اور کیسے قرین عقل عقل بھی یہ تقاضا کرتی ہے اس عبادت کی انجام دہی انتہائی تقدس کے ساتھ ہو تقدس کے ماحول میں ہو اور مقدس مقامات ہو جیسے جگہ کی پاکیزگی ضروری ہے لباس کی پاکیزگی ضروری ہے اس کپڑے کو بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں اس کی پاکیزگی ضروری ہے اسی طرح نماز کی ادائیگی میں ہر امر کی پاکیزگی کا خیال ہونا چاہیے اور پیارے دل پر یہ سنت ہے کہ آپ کے ہاتھ سینے پر بدے ہوتے تھے جہاں پر دل ہے جو کہ تقوی اور اخلاص کا مرکز ہے تو یہ سنت بھی ہے آپ کا مبارک عمل بھی ہے اور تقدس اور عقل کے تقاضوں کے مطابق بھی ہے یہ میسج سراسر سنت کی تحقیق اللہ تعالیٰ پر ایک ایسی بات باندھنا جو اللہ تعالی سے ثابت ہی نہیں ایک جھوٹ اللہ کی طرف منسوخ کیا جا رہا ہے تیامت کے دن سب سے پہلے نماز آپ کی گنی جائے گی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی اگر پڑھی تو کتنی پڑی ستر سال اس کی عمر تھی اور ستر سال کی اتنی نمازیں بنتی پڑھی یا نہیں پڑھی چلے پوری پڑی گنتی پوری ہو گئی اور گنتی کے حساب میں بندہ کامیاب ہوگیا اب آگے بڑھے گا اور نداظین القس طرح یوم القیامت ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا ترازو بھی لائیں گے اور تمہارے سارے اعمال کو تولیں گے جس جن نمازوں کی گنتی ہوئی اور بندہ کامیاب تھا اب ان کا وزن ہوگا گنتی پوری ہو گئی اگر نماز پڑھ لینا کافی ہے جیسی مرضی پڑھ لو تو اگلا حساب کیوں ہو رہا ہے نماز کو تولہ کیوں جا رہا ہے یہ تولا جانا اس کے معیار کو چیک کرنے کے لیے جس فرشتے کی ڈیوٹی ہوگی وہ جبریل علیہ السلام ہے اب آپ کی نمازیں جہریل کے سامنے آ جائیں گی اور وہ میزان پر رکھیں گے ان نمازوں کو پوری طرح چیک کر کے کہ قیام کیسا تھا سجدہ کیسا تھا رکوع کیسا تھا تشہد کیسا تھا جبریل امین ہر نبی پر اللہ کی وہی لانے والے ان سے زیادہ دین کا عالم کون ہو سکتا وہ کسی قوم برادری کو نہیں جانتے کسی امام کو نہیں جانتے نہ کسی پیر و مرشد کو جانتے وہ صرف محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے. آپ کی سنت کو جانتے ہیں اور آپ کے طریقے کو جانتے ہیں جو نماز ہر عمل کے اعتبار سے آپ کی سنت کے مطابق ہے وہ میزان میں ڈالی جائے گی اور اس کا وزن برآمد ہوگا کتنا آپ کا اخلاص ہوگا اور سنت کی مطابق کا جذبہ ہوگا اتنا وہ نماز پزنی ہوتی جائے گی یہ بات آپ نہیں جانتے کہ اللہ کے میزان میں ایک کھجور بھی بہت پہاڑ کے برابر ہو سکتی ہے یہ خرچ کرنے والے کا اخلاص ہے اور خرچ کرنے والے کا جذبہ اتباع سنت اس کا یہ ایک عمل چھوٹا سا کہاں سے کہاں پہنچ گیا یہ سنت کی بہاریں ہیں کیا آپ ایک عمل انجام دیتے ہیں وہ عمل بڑھ جاتا ہے تعداد میں بھی حجم میں بھی اور وزن میں بھی تعداد میں سات سو گنا بڑھ سکتا ہے آپ ایک حج کر کے لوٹے اخلاص کی حفاظت کے ساتھ اور سنت کی اتباع کے ساتھ آپ کی جھولی میں سات سو حجوں کا ثواب ڈال دیا جائے گا یہ سنت کی عظمت کی دلیل ہے یہ ایک نیکی بڑھ گئی باعتوار تعداد کی اور ایک نیکی بڑھ گئی با اعتبار حجم کے وہ نیکی پھیلتے پھیلتے بہت پہاڑ کے برابر ہو گئی اور پہاڑ کے, کے برابر ہو گیا یہ عظمت نبی اسلام کی سنت کی تباہ کی اور آپ کی پیروی کی ہے اور اگر ایک انسان عمل کرے تو حجت پڑے اشراق بڑھے سہاغ بڑھے اور جناب فرائض نوافل کا اہتمام کرے دن رات کی بارہ سنتیں پڑھے فطر پڑے لیکن سنت کی اتباع نہ ہو تو یہ ساری نمازیں کسی وزن کے قابل نہیں ہوں گی جب تک سنت کی پیروی نہ ہو اور سنت کی اتباع نہ ہو تو کوئی نماز کسی وزیرائی کے قابل نہیں ہوگی یہ بات فاطل ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا ہاتھ کہاں باندھے دیکھا جائے گا ہاتھ صحیح باندھے تو اس کا اجر ملے گا اور سنت میں بڑا وزن ہے سنت بڑی بھاری ہے اور ہاتھ اور غلط باندھے تو پھر وہ قیام قابل قبول نہیں ہوگا وہ نماز قابل قبول نہیں ہوگے اند اللہ فاحر یہی نظر آتا ہے کیونکہ پیارے بےحمر کا امر کہ بالکل ویسی نماز پڑھو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو آپ نے تو ہمیشہ سینے پر ہاتھ باندھے نا آپ کے نیچے ثابت ہی نہیں کسی صحیح عزی سے ثابت ہوتا تو مصنف ابن بھی شیبہ میں لوگ تعریف کیوں کرتے اپنی طرف سے ادا صدر ہی کے کی الفاظ کیوں بڑھا دیتے دین میں تحریف نظیر اسلام کی سنت میں تحریف اپنی طرف سے اضافہ کہ آپ سینے پر ہاتھ باندھتے تھے یہ ناخ کے نیچے ہاتھ تحت سرا تحت سرہ کے الفاظ بڑھا دیے گئے کہ ناخ کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے اگر دلیل کوئی ثابت ہوتی تو اس تعریف کی کیا ضرورت ہے میں کوئی دلیل نہیں ہے تو میرے دوست اور بھائیوں ممکن ہے اس قسم کے میسج آپ تک پہنچے لوگ پھیلا رہے ہیں یہ سنت کی تخفیف ہے اور سنت کے ساتھ ایک استحزار ہے سنت کی قدر کو گھٹانا ہے اور سنت کے مقام کو چھوٹا کرنا ہے جس شخص کے دل میں ہو اللہ کے پیارے میں کی سنت کی اتباع کر اور وہ یہ عقیدہ بنا لے کہ ہر عمل سنت کے مطابق انجام دینا ہے تو اس کی یہ سوچ اس کا یہ بلولہ اور جذبہ اس کا یہ عمل اللہ کے یہاں بڑا ہی قابل قدر ہے اور ممکن ہے اس سوچ کی بنا پر وہ بخش کا مستحق بن جائے کیونکہ کل انکن تو فتح بحب نہیں اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کر لو جو لوگ اللہ کے بھی کی اتباع اس کی دل میں ٹھان لیتے ہیں ہر عمل میں اللہ کے بھی کی اتباہ کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں اور اللہ اپنے محبوبوں کو عذاب دے گا وہ تو نجات کے مستحق ہے وہ تو کامیابی کے مستحق ہیں اور فلاح کے مستحق ہیں تو نبی الزلام کی ہر سنت بڑی قابل قدر اور بڑی عظیم و شان ہے ہر سنت پر عمل کرنا ہے در حقیقت ایمان کی شان اور ایمان کی زینت ہے میں یخمل مسق الر خیر یار مثقال مسقال شر یرا یہ عمل کتنا قابل قدر ہے ایک ذرے کے برابر نیکی کر لو اسے تم دیکھو گے کتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے اور ایک ذرے کے برابر گناہ کر لو اسے بھی دیکھو گے کہ کیا اس کا بوال ہے اور کیا اس کی خطورت اور ہول نہ کی یہاں تو سرے کے برابر عمل بھی ملحوظ ہے اور دیکھا جائے گا اور دکھایا جائے گا تو کسی سنت کی تحقیر کا عیدہ نہ رکھو ہر سنت عظیم تر ہے جس طرح حبیب کی بریا کی ذات عظیم الشان ہے اسی طرح ان کی بات بھی عظیم الشان جس طرح ان کی ذات کا کوئی مثل نہیں ہے کوئی بدل نہیں ہے پوری کائنات بلکہ پوری کائنات جمع ہو کر اس ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس طرح اس ذات کی بات کا کوئی بدل نہیں کوئی مثل نہیں اور پوری کائنات کی بات مل کر بھی آپ کی بات کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور پوری کائنات کا عمل مل کر بھی آپ کی کرنت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تم نے مسئلے کی حقیقت آج تک پہنچا دی اس لیے نہیں کہ میں سینے پر ہاتھ باندھتا بلکہ اس لیے کہ حق یہی ہے یہ ممبر جہاں کھڑا ہوں بڑی ذمہ داری کا مقام جہاں ایک ایک بولے ہوئے لفظ کا مجھے حساب دینا تو میں بڑے شر صدر کے ساتھ آپ کے سامنے اللہ کے پیارے بے عمر کی سنت عرض کر رہا ہوں اور یہ بات سمجھا رہا ہوں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی کہ سنت کی عظمت کا عقیدہ بناؤ ہر سنت عظیم و شان ہے ہو سکتا ہے اللہ رب العزت آپ کے جذبے کی صداقت کو دیکھ کر کسی ایک سنت کی تعمیل پر آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے کسی ایک نیکی پر آپ کی گردن جہنم سے آزاد کر دے اور جنت کی وراثت تھا فرما دے اس شخص کو جنت نہیں ملی جس شخص نے راہ چلتے ایک پتھر کو ٹھو کر مار کے ہٹا دیا حالانکہ نبی اسلام کا فرمان ہے بدنا ہا اماد جو ایمان کے شعبے ہیں ان میں سب سے ہلکا شعبہ راستے سے کسی موزی چیز کو ہٹانا ہے سب سے ہلکا عمل سب سے ہلکی بات ہے تو اس پر بھی جنت مل سکتی ہے جبکہ باقی امور اس سے اہم ہے اس سے بھاری ہے تو ان پر کیوں نہ اللہ کی اور جنت حاصل ہو تو کسی سنت کی تحقیر کا عقیدہ اگر رکھو گے تو یہ آپ کے ایمان کا قتل ہوگا جس طرح اللہ کے پی کی ذات عظیم الشان ہے اسی طرح پینبرسلام کی سنت ہے آپ کی ہر بات بھی عظیم و شان ہے جو سنت آپ تک پہنچے اس پر فوری عمل شروع کر دو یہ ایک مومن کے ایمان کی شان ہے سمے نہ ہم نے سن لیا اور عمل کر لی اور اگر عمل نہیں کرو گے تو اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے فلیف جو لوگ میرے پیغمبر کے کسی ایک امر کی مخالفت کرتے ہیں ان تک سنت پہنچ جائے اور میرے پیارے میں امر کا عمل پہنچ جائے اور آپ کی بات پہنچ جائے مگر وہ اس کو قبول نہ کرے اس کو ٹھکرا دیں رد کر دیں تو ان کو ڈرنا چاہیے انتسیب ام فتنہ وہ دنیا میں کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائے یا پھر دیامن کے دن دردناک ادا کرن سا امر فرمایا کوئی بھی امر میرے پیارے میں کی کوئی بھی بات کوئی بھی سنت ان تک پہنچے اور وہ رد کر دے اس کو قبول نہ کرے تو ان کو ڈرنا چاہیے دنیا میں کوئی فتنہ لاحد نہ ہو جائے وہ فتنہ گھر کا بھی ہو سکتا ہے مال کا بھی ہو سکتا ہے اپنی جان یا اپنے عیال کا بھی ہو سکتا ہے دین کا بھی ہو سکتا ہے اور آخر ان کا فرتنا آزاد سب جانتے ہی ہیں تو ہمیں جو دین کی حقیقی سوچ اور حکمت ہے اسے ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے یہ دین ہماری عقل کا نام نہیں ہے یہ دین پیارے بے کی اتباح کا نام یہ دین دین اتباع ہے نہ کہ دین ہے اختراع یہ دین نئی باتیں بنا کر اپنانے کا نہیں بلکہ بری بنائی باتوں پر عمل کرنے کا نام ہے اور بنانے والا اللہ ہے اور پہنچانے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھ برسول فقد اللہ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا محمد فرق بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی لوگوں کے بیچ میں فرق ہے نماز میں کس کا قیام درست ہے اور کس کا غلط ہے یہ فرق اللہ کا بیگمبر ہے کس کی نماز مقبول ہے اور کس کی نماز مردود ہے یہ فرق اللہ کا پیغمبر ہے کوئی بڑی شخصیت نہیں صرف اللہ کا پیغمبر کون اللہ کے ہیں قابل قبول ہے اور غور اللہ کے ہیں مردود ہے یہ فرق اللہ کا پیغمبر ہے جنت میں کون جائے گا جہنم میں کون جائے گا یہ فرق اللہ کا پیغمبر ہے کس کا ایمان درست ہے اور کس کا ایمان باطل ہے یہ فرق اللہ کا بےغمبر ہے یہ جوہری بات صحیح بخاری کی حدیث سے ہمارے سامنے آئی محمد فرق بین الناس لوگوں میں فرق صرف محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نہ کوئی قوم نہ کوئی برادری نہ کوئی شخصیت نہ کوئی صحابی نہ کوئی امام اور نہ کوئی تاویڑ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آپ کی اتباع کے سرے کو تھام لو اور طاخ یاد اس پر قائم رہو ابن قیم کی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے دو جگہوں پر کھڑا ہونا ہے ایک دنیا میں ایک آخرت دنیا میں نماز میں کھڑا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے آخرت میں حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سب کو کھڑا ہونا پڑے گا انہم اللہ فرمائے گا سب کو روک لو ہم نے سب سے باری باری حساب لینا ہے اور سوال کرنے ہیں چاہ ہر شخص باری باری اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور حساب دے گا ابن قیم فرماتے ہیں تم آج دنیا کے قیام کو سنوار لو اور سنت کے مطابق بنا لو اچھی طرح دیکھ لو اللہ کی بنمبر نماز میں کیسے کھڑے ہوتے تھے پاؤں کیسے ہوتے تھے ہاتھ کیسے باندھتے تھے اور کہاں باندھتے تھے نگاہیں کہاں ہوتی تھی یہ ساری چیزیں اچھی طرح پہچان لو سمجھ لو اور سنت کے مطابق اپنا قیام بنا لو تاکہ کل جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا کے مصنون قیام کی برکت سے تمہاری آخرت کا قیام کو اچھا کر دے اور تمہاری کامیابی کا ذریعہ بنا دے اللہ باک ہمیں توفیق دے ہر عمل میں اپنے حبیب کی پیروی کی اپنے حبیب کی سنت کی تباہ کی ہمارا کوئی عمل سنت سے خارج نہ ہو ہمارا کوئی عمل ہماری خواہشات یا ہمارے بڑوں کی خواہشات پر نہ ہو بلکہ ہر عمل عطی اللہ رسول کا آئینہ دار ہو اللہ اور اس کے رسول کی طاعت اللہ توفیق دے یہ آخریت کا راستہ سلامتی کا راستہ قبر میں نجات کا راستہ اور قیامت کے دن بھی نجات کا راستہ اللہ کا توفی قدا فرما دے اخراخر اللہ